الحمد للہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین وحتہ احماد جیسا کہ کئی ہفتے سے شروع کیا گیا ہے آج انشاءاللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور سارے دروس جو ہر جمعے کے عشاء کے بعد یعنی ہر جمعے کے دن عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے یہاں وہ تو عقیدے کے متعلق اور جیسا کہ بتایا گیا کہ عقیدے کے بہت سارے مواضع ہیں عید سے پہلے بات کی گئی ہے شر کے بارے میں شر کے معنی شر کے, معنی شر کے اقسام اور اس کے اسباب اور شر کے اکبر اور اثر میں فرق دونوں میں بتایا گیا ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ہے بات کریں گے اور آج کا موضوع یہ ہے الکفر کفر کے معنی کیا ہے اور کفر کے اقسام کیا ہے اور کفر کے اسباب کیا ہے اور پھر اس کے بعد کفر اسبر اور اکبر میں کیا فرق ہے یہ موضیع کفر اور کفر کافر یہ اکثر ہم لوگ ڈیلی سنتے ہیں چاہے مسجد میں سنتے ہیں چاہے گھر میں سنتے ہیں باہر سنتے ہیں گھر میں بچوں کا الفاظ بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی کافر مسلم یہ الفاظ عموماً سنا جاتا ہے تو کفر کے اصل حقیقت مطلب کیا ہے اور کب انسان کافر ہوتا ہے اور کب کافر نہیں ہوتا ہے کفر کے معنی کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے انشاءاللہ اللہ اسی کے متعلق انشاءاللہ آج کی درس ہوگا جیسا کہ کفر یہ عربی لفظ ہے کفر آت کفر اصل عربی میں تغطیہ کو کہتے ہیں تغطیہ یا سطر کو کہتے ہیں یعنی اگر کوئی انسان کوئی چیز کو ڈھک لیتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے سطر کر دیتا ہے تو اس کو کفر کہتے ہیں اور آج کل جو انگلش لفظ میں ہے قبر جو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈھکنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں اصل یہ عرب لفظ عربی لفظ ہے کیونکہ کفر کے مطلب وہی ہے جو انگلش میں قبر ہے جو تلقیہ ہے کسی چیز کو بند کرنا یا چھپانا تو کافر کو اسی لیے کافر کہا گیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و ہر انسان کو توحید اور ایمان کے ساتھ اس کو پیدا کی ہے لیکن یہ جو کافر ہوتا ہے غیر مومن انسان یہ کیا کرتا ہے اپنے ایمان کو ڈھک لیتا ہے اور اپنے ایمان کو دبا دیتا ہے اور شرف اور کفر کے باتیں اوپر کر دیتا ہے تو گویا کہ جس نے اللہ جو توحید اس کے دل میں رکھی ہے وہ انسان آکے کے اس کو بند کر دیتا ہے اور دبا دیتا ہے تو اسی لیے کافر کو کفر اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ اپنے ایمان کو غائب کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے اور اس کو بعد پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ایمان کے مطلب کیا ہے یہ لغوی مطلب ہے لیکن شرعی مطلب عرما نے جو ذکر کی ہے کفر کے مطلب یہ ہے کفر ایمان کے تضاد ہے ایمان اور کفر میں دونوں میں ایک ایک دوسرے کے کیا ہے مستعین عکس ہے ایمان بتایا گیا کہ مطلب تصدیق ہے جیسا کہ کئی درس پہلے بتایا گیا کہ ایمان کے مطلب تصدیق کرنا اور اس کے خلاف تقزیب کفر کو تقزیب کہتے ہیں تو اس لیے ایمان تصدیق کرنا اور کفر کو تقسیب کرنا یہ دونوں میں فرق بالکل ہے یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہے اور اسی لیے عموماً اللہ سبحانہ تعالی ایمان اور مومن اور مقابل میں کافر کو استعمال کرتے ہیں ایمان والے کفر والے کیونکہ ایمان کے مطلب تصدیق کرنا اور کفر کے مطلب تقسیب کرنا لیکن کفر کے جو اصل مطلب ہے علماء کہتے ہیں وہ انسان چاہے تقزیب کرے چاہے شک کو اعراض کرے وہ ہر حال میں وہ کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ شروع میں تعریف یہ بتایا گیا کہ ایمان کے مطلب ایمان تو تین جس سے مشتمل ہے ایمان کے معنی اور مطلب اس کے اور تعریف تین چیزوں سے مشتمل ہے ایک یہ ہے کہ دل سے اقرار کرنا دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے اس کو اعلان کرنا اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے باقی جوار سے جوارے یعنی باقی آزاد اسی کے مطابق عمل کرے انسان جو چیز دل میں عقیدہ رکھتا ہے زبان پہ وہی چیز لائے اور اسی کے مطابق اس کے عمل رہے یہی ایمان ہے اور کفر اسی کے مخالف ہے کہ انسان یا تو دل سے یہ ایمان کے مسائل کو انکار کرے یا تو زبان سے انکار کرے یا تو اپنے افعال سے اس کے خلاف کوئی بھی عمل کرے تو کفر کے مطلب یہ ہوا کہ کافر اور کفر کے مطلب یہ کہ کوئی جو بھی انسان ایمان کے خلاف کوئی بھی عمل اگر کرتا ہے تو کفر کے کام کی ہے چاہے یہ دل سے کی ہے یا زبان سے کرتا ہے یا تو اپنے افعال سے تو انسان اسلام کے دائرے سے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے شرک کے یا کفر کے کی اقسام کیا ہے کفر کے اثر دو قسم ہیں کفر اکبر اور کفر اصغر جیسا کہ پچھلے درس میں شرک کے بیچ شرک اصغر کے گیا اور شرک کے اکبر آئیے دیکھتے کفر اکبر کے معنی کیا ہے اور کفر اکبر اور کفر اصغر میں کیا فرق ہے بہت سارے فلوقات اور بہت سارے فرق ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ کفر اکبر کے بارے میں بات ہوگی کفر اکبر یہ ہے کہ انسان ایسے عمل کرے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے اور اس کے لفظ اس کے نام بھی مومن اور مسلمان نہ رہے یعنی کوئی بھی ایسے عمل کرے جس سے اس کے وصف بھی ختم ہو جائے کہ اس کو مسلمان نہیں کہلائے جائے اور اس کو مومن نہ کہا جائے تو یہ کافر ہوتا ہے یہ کفر اکبر ہے اور کفر اثر وہ ہے جو کچھ اعمال کافروں کے انسان کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے یہ اور مزید فرق آخری میں انشاءاللہ ذکر کریں گے آئیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک اور کفر ایک ہی چیز ہے جب کسی کو کہو کہ یہ اس نے شرک کی ہے کہتا یہ شرک کفر تو ایک ہی بات ہے بہت سے لوگ فرق نہیں کر پاتے کفر کے مطلب کیا ہے اور شرک کے مطلب کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے دیکھیے شرک ایک ہی عمل ہے شرک مطلب یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے کسی اور کو کسی اور کی عبادت کرے جیسا کہ وہ نماز اللہ کے لیے تو پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے بھی زباہ کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے کہ اس نے یہ شرک کی ہے اور کفر کے کپور کی مفہوم اور بڑا ہے یعنی کفر مشرق کو کافر کہیں گے لیکن ضرور نہیں کہ ہر کافر مشرق ہو مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہندو جو ہوتا ہے وہ شرک تو کرتا ہے کسی گائے کو کوئی گائے کو عبادت کرتا ہے کوئی آگ کو عبادت کرتا ہے تو یہ انسان مشرک ہوا کہ کی نہیں کیونکہ یہ غیر اللہ کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ عبادت کرنے لگے اور کافر ضرور نہیں کہ وہ مشرک رہے بہت سے لوگ کافر ہوتے ہیں بغیر شرک کر کے اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے تو اللہ کو گالی دینا ابلیہ کفر یہ شرک نہیں ہے اگر کوئی گالی دیتا مذاق اڑاتا تو نہیں کہیں گے تم نے شرک کی ہے کہیں گے تم نے کفر کی ہے تو کفر کے دائرہ با دائرہ اور بڑا ہوتا ہے یعنی جو بھی مشرک ہوتا ہے وہ ضرور کافر بھی ہے اور جو کافر ہوتا ہے ضرور نہیں کہ وہ مشرک رہے کیونکہ شرک کفر کے ایک قسم ہے ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے کفر کے اسباب اس میں ایک یہ ہے جھٹلانا مذاق اڑانا یا اور سبب ہے اور اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہو کے ساتھ شرک کرنا تو شرک ایک چھوٹا جز ہے کفر کے یعنی کفر ایک بڑے کمزور ٹائٹن ہے اور اس کے ماتحت شرک بھی آتا ہے لیکن شرک اس لیے اس کا خاص ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگ آج کل مسلمانوں میں بہت سے بلکہ مسلمان لوگ اکثر لوگ شرک میں پڑ گئے اسی لیے اس کے لیے خاص بیان کیا جاتا ہے ورنہ شرک کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے تو یہ جاننا چاہیے کفر اور شرک میں فرق ہے کفر کے مفہوم بڑا ہے وسیع ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور شرک صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے تو اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ضرور وہ کافر ہے اور جو کافر ہوتا ہے ضرور نہیں کہ وہ مشرک ہے کیونکہ جو بھی کافر ہوتا ہے ہو سکتا ہے شرک کی وجہ سے کافر ہوا یا گالی دینے سے یا مذاق اڑانے سے یا جھٹلانے سے یا شک کو شبہ ڈالنے سے وہ کافر ہو سکتا تو کافر کفر کے دائرہ اور بڑا ہے کچھ دیر بعد انشاءاللہ واضح زیادہ ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کفر اکبر کے اسباب کیا یعنی انسان کو یا جو کفر اکبر ہوتا ہے اس کے بہت سے اقسام کسی انسان کس طرح وہ کافر ہوتا ہے ضرور نہیں کہ وہ صرف اللہ انکار کرے قرآن کو انکار کرنے سے کافر انسان ہوتا ہے بلکہ کئی اسباب سے انسان کافر ہو سکتا ہے آج کل بہت سے مسلمان لوگ یہ چیزوں میں پڑے ہیں اس لیے خاص کر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں عالم سمجھتے ہیں اور دنیا میں ترقی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی غلط نہیں ہے بلکہ اسلام کے مسائل پہ بھی شک کو شبہات کرتے ہیں تو اسی لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ کفر کپر کے کی اسباب کیا ہے اور کبر کی اقسام کیا ہے یہ تقریبا سات قسم ہے جو علما عموماً ذکر کرتے ہیں کفر کے اسباب یعنی انسان کافر ہونے کے لیے جو اس اسباب ہے یہ تقریباً سات اقسام اور سات اسباب ہے سب سے پہلے علماء کہتے ہیں کفر تقزیب والانکار یعنی انسان تکذیب کرے اور انکار کرے چاہے وہ موم مسلمان ہو یا کافر ہو اگر کوئی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کے ایمان کے مسائل پہ کوئی مسئلے پہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے تمام انبیاء پر ایمان لانا چاہیے تقدیر پر ایمان لانا چاہیے کتابوں پر ایمان لانا چاہیے اگر کوئی کہتا ہے میں رسولوں پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اللہ سبحان و ارکان ایمان کے ایک بڑا رکن کی تقزیب کی ہیں تو کافر ہوگے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بھی کافر ہوگے کیونکہ تقزیب کی ہے اگر کوئی کہتا ہے کوئی بھی عبادت جو ثابت ہو چکی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اگر کوئی انکار کرتا کہ یہ فرض نہیں ہے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے انتقال ہونے کے بعد ایسے بہت سے عرب لوگ جو زکوات کو انکار کر دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ انہوں کے خلاف جہاد کی نو مہینہ تک جہاد کی یہاں تک کہ سارے لوگ اسلام کے طرف واپس آ اور بہت سے لوگ قتل کیے گئے تو اگر کوئی انسان ایسی چیز کو انکار کرتا ہے تقزیب کرتا ہے جو دین میں ثابت ہو چکا ہے یا ایسی چیز حرام کو نہیں ٹھہراتا ہے جو حرام اس کو حرمت ثابت ہو چکی ہے یعنی اگر کہ کوئی کہتا کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ جنا حرام یا میں نہیں مانتا ہوں کہ شراب حرام ہے تو یہ تقسیب کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو نے کفر کے دائرے میں آگئے اور اس کے دلیل کیا ہے اللہ فرمات حق جا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا بلکہ ان لوگوں کے جہنم ہی ہوگا تو اسی لیے اللہ پرماتے کی جو تقزیب کرتے ہیں چاہے قرآن کی آیات ہو یا کوئی بھی مسئلہ جو اسلام میں ظاہر اور ہو چکا ہے اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے تقذیب کرتا ہے تو وہ کافر ہو گئے جیسا کہ کفار مکہ اکثر جو لوگ انبیاء کے دشمن تھے وہ لوگ یہی تقذیب کرتے تھے اللہ کے رسول کوئی آیت لاتے تھے کوئی حکم اللہ کے طرف سے لاتے تھے کہتے نہیں یہ تم نے اپنے طرف سے بنا کے رکھی ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی بات اگر ہوتی تو تم پر کیوں نازل ہوتی تو اس طرح اعترار یہ اس طرح تقذیب کر اور انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے ابھی بھی, بھی مسلمان اگر کوئی ایسی چیز کو انکار کرتا ہو تو کافر ہوتا ہے بہت سے مسلمان اس طرح کے عذاب قبر پر میں ایمان نہیں لاتا قبر پہ نہ عذاب ہوگی نہ نعمت ہوگی اور اپنے اپنے مرضی سے کچھ نہ کچھ دلیل پیش کرتا ہے تو یہ کفر کی بات نہیں یہ کفر کی بات ہے کہ قرآن میں عذاب قبر اور حدیث میں ثابت کیا گیا ہے اسی طرح بہت سے مسلمان لوگ کہیں گے فرشتوں پر ایمان نہیں, نہیں لاتے ہیں اگر حقیقت ہوتی تو فرشتے ظاہر ہوتے تو کہیں گے قرآن میں تو ثابت ہے کہ فرشتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ہر قسم کے فرشتے ہیں اگر کوئی انکار کرتا ہو تو سمجھو اللہ کے حکم کو انکار کر رہا ہے اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں اور آپ لوگ قیاس کر سکتے ہو دوسرے سبب کفرے تقب, کبر اور امتناع کی وجہ سے یعنی اگر انسان اقرار کرتا ہے تقسیب نہیں کرتا ہے لیکن کیا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میرے اوپر یہ واجب نہیں ہے تکبر کرتا ہے جیسا کہ ابلیس نے کی ہے ابلیس تو مانتا تھا کہ حضرت آدم علی السلاۃسلام نبی ہیں مانتا تھا کہ حضرت آدم علی السلاۃسلام کو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کے بعد بہت سارے علوم ہیں اور سجدہ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن ایک تکبر اس نے کی ہے کہنے لگے کہ اللہ مجھے تو نے مجھے آج سے پیدا کی ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کی ہے تو پھر کس کے لیے ہم اس کے لیے سجدہ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ ابھی پیدا ہوا اور ہم لوگ بہت زمانے سے عبادت کر رہے ہیں تو ہم لوگ کے لیے سجدہ کو کرنا چاہیے کہ الٹا معاملہ آئیے ہم لوگ اس کے لیے سجدہ کریں تو یہ تکبر جب کی ہے تو اس لیے وہ کفر میں پڑ گئے اور عرب کفار مکہ بھی یہی تھے کفار مکہ مکہ والے جو کفار تھے اس اللہ کے رسول کی باتیں اکثر مانتے تھے دل میں مانتے تھے لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو سارے عرب لوگ یہ کہیں گے کہ ایک نوجوان اور ایک بھتیجے ایک آدمی آئے اور اس کو دین بدل دیا اس لیے تکبر کے وجہ سے ایمان نہیں لائے تو یہ ابو طالب بھی اس طرح تھے ابو طالب اللہ کے رسول کے ساتھ آخر تک دیے اور یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے دین حق ہے لیکن صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا ان کے دل میں ایک کبر تھا کہ عرب لوگ کیا کہیں گے کہ اے چچا ابو طالب اتنا بڑا آدمی ہو کے اپنے بھتیجے پر ایمان لے آتا ہے اور اس کی, دین اس کی خاطر ایمان دین بدل دیتا ہے تو اس نے وہ مرنے کے وقت بھی کہا کہ مجھے یہ مجھے یہ بدنامی پسند نہیں ہے بلکہ میں عذاب کو برداشت کرتا ہوں لیکن یہ بدنامی برداشت نہیں ہے تو یہ تکبر ہے تو اس لیے ایک تکبر کی وجہ سے انسان کفور میں پڑ جاتا ہے اور آج کل بہت سے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ آپس میں دو بات کرتے ہیں ایک آدمی صحیح بتا رہا ہے دوسرا والا مانتا کہ اس کی بات صحیح ہے لیکن اس وجہ سے نہیں اقرار کرتا ہے سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس کے بات ماننے کی بات مانیں گے تو سامنے والا سمجھے گئے اس کی بات پہ ہم جھک گئے یا لوگ سمجھے گے کہ ہم ہار مان لیے تو اس لیے نہیں مانتا آخر تک جدار کرتا رہتا ہے اگر یہ عقیدے کے مسائل پہ ہو تو انسان کپور تک داخل ہو سکتا ہے اس لیے شک و شبہات بالکل نہیں ڈال بلکہ یہ کبر اور یہ گھمن انسان کو نہیں ہونا چاہیے اللہ پمات اللہ ابلیس بن من الكافرین سوائے ابلیس وہی ہے جو سجدہ نہیں کی ہے کبر کی ہے تکبر کی گھمنڈی کی وجہ سے سجدہ نہیں کی ہے اسی لیے وہ کافرین میں سے ہو گئے اور جہنمی وہ بن گئے تو یہ دو سبب ہو گئے تیسرا سبب یہ ہے شک اور شبہات کرنے سے اگر کوئی مسلمان اسلام ایمان کے مسائل یا عبادات جو بھی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اگر کوئی مسلمان اس پر شک کرتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے شک کرنے سے یعنی مومن کو یہ چاہیے کہ ایمان پر اس کی دل مضبوط رہنا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر بھی دل مضبوط رہنا چاہیے اگرچہ وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ اس لوگ جیسا کہ زکوۃ ادا نہیں کرتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شک نہیں کرتے کہ واجب ہے کہ نہیں عقیدہ ہے کہ صحیح واجب ہے لیکن سستی کرتا ہے تو کافر اس کو نہیں کہیں گے کافر اس کو کہیں گے جو شک کو شبہات کرتا ہے اللہ ہیں مومنوں کے بارے میں انمین اللہ آمن الب اللہ و رسول جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں تم ملم یار اور پھر شک کو شبہات نہیں کرتے ہیں اگر انسان یہ شک شبہات اپنے دل میں شک کرتا ہے پتا نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی پتا نہیں یہ اللہ کے رسول جو آئے تھے رسول تھے کہ نہیں تھے پتا نہیں ان کی باتیں جو بتا رہے تھے یہ سچ تھے جیسا کہ بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ لوگ جو بھی سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہم صحیح اور ہم لوگ مسلمان ہیں تو کیسے ہمیں پتا چلے کہ اسلام میرا صحیح دین ہے اور اس میں بھی شک کرنے لگتے ہیں تو یہ حرام ہے اس کو شک نہیں کرنا چاہے اگر شک آ جائے فرسال او زب اللہ کر کے اس اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہیے اور آ علماء سے یہ سوال پوچھ لیں تاکہ اس کے دل میں یقین بیٹھے اور تاکہ یہ ختم ہو جائے اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں شک کے بارے میں وما مما اللہ کاپروں کے بارے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے الا اللہ کہ قیامت کے بارے میں ہم لوگ تو ضم یعنی صرف شک صرف شک کرتے تھے پتا نہیں صحیح ہے کہ نہیں اسی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں داخل ہو گئے تو لیے شک اسلام کے ایمان کے مسائل پہ شک کرنے سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے یعنی زبان سے ضرور نہیں کہا اعتراض کرے تکذیب کرے وہ بھی کفر ہے اور ضرور نہیں کہ وہ اعلان کرے لیکن اگر دل میں آخر تک شک کو شبہات ڈالتا اسلام کے بارے میں شک اس کے دل میں ہے تو پھر وہ بھی خطرے میں ہے اور وہ کفر کے دائرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے نمبر 4۔ چار چوتھا قسم اور چوتھا سبب یہ ہے اگر انسان اسلام پر مذاق اڑاتا ہے یا اسلام کو گالی دیتا ہے یا اللہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے تو یہ انسان اگر کتنا بھی نمازی ہو کتنا بھی عبادت گزار ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور افسوس کی بات یہی ہے کہ بہت سے لوگ مسلمانوں میں اس طرح ہے جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ تو اللہ پر ترے ترے اعتراض کرنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی الٹا سیدھا اللہ کو بھی بگ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و میرے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں یہ کہنا کفر ہے کچھ لوگ جیسا کہ الٹے سیدھے باتیں بک دیتے کہ اللہ کو بغیر سوچ سمجھ کے یہ کام کروا رہے ہیں یہ بھی کفر ہے تو اس لیے اگر کوئی انسان اسلام کے بارے میں یا اللہ یا اللہ کے رسول یا انبیاء کے بارے میں اگر کوئی کفر کرتے ہیں مذاق کرتا ہے یا گالی دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا اور کافر ہو جاتا ہے کیا دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل اب بالله واياته ورسوله کنتم تستہزئون کچھ منافق لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں گئے اور وہ اپسی میں وہ لوگ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو کچھ مذاق اڑانے لگے کہنے لگے یعنی ان لوگ سے زیادہ یعنی کھانے پینے والے ان لوگ سے زیادہ کسی کو ہم لوگ نہیں پائے یعنی لوگ صرف پیٹ کے لیے یہاں آتے ہیں جہاد کرتے ہیں عمان, عبادت کرتے ہیں یہ تحمت لگانا اس طرح اللہ کے رسول صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دی کہ کپر ہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر فوراً اسی وقت نازل ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ منافق جو یہ بات کہہ دی وہ اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کے آئے اور اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول سنم کے اوٹھنے کو یہ پکڑ پکڑ کے معافی مانگ رہے تھے تو اللہ کے رسول اتنے ہی بس پڑھ بڑھ کے سنا رہے ان کو لا قد کا پر تم بانی یعنی وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیات پر صرف تقسیم مذاق اڑانے کے یہی صرف رہ گئے ہیں تم لوگ معافی نہ مانگو تم لوگ کافر ہو گئے تو اس لیے کفر کے پانچواں سبب یہ بتایا گیا استہزاء اور سب اگر کوئی گالی دیتا ہے اللہ کے رسول پر مذاق اڑاتا ہے یا اللہ پر یا اسلام کو توہین کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے احکامات پر مذاق اڑاتا ہے جیسا کہ کوئی حج میں مذاق اڑاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تو اس لیے پھر انسان اس سے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے اور کاف کفر کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے نمبر چھ اعراض کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے اعراض اگر انسان مکمل اسلام سے اعراض کرتا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہی بن کے رہتا ہے لیکن نہ قرآن سنتا ہے نہ قرآن پڑھتا قرآن کی تلاوت کی جاتی تو اعراض کرتا ہے اور اپنے ساری زندگی کے معاملات میں اسلام کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے تو مکمل وہ اسلام کو پیر دے دیتا ہے تو یہ مسلمان کا نہیں رہ سکتا ہے یعنی اگر آپ دیکھو گے کہ کوئی نام کے تو مسلمان ہے لیکن اسلام کو مانتا نہیں ہر کام میں آپ دیکھو گے اسلام کے خلاف کرتا ہے چاہے شادی بیاہ ہو چاہے نماز ہو چاہے عبادات ہو چاہے کوئی بھی ہو اور اگر کوئی بھی یاد اس کو دلاتا ہے تو پھر بھی انکار کر کے کدھر یار چھوڑو میری یہی زیادہ صحیح لگ رہا ہے تو یہ انسان جو مکمل عراض کرتا ہے تو وہ کافرہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان مکمل عراض نہیں کرتا ہے کبھی نماز پڑھ لیتا کبھی چھوڑتا ہے کبھی کبھی یعنی اللہ سلحان و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے کبھی چھوڑتا تو کہیں گے وہ فاسق تاجر لیکن کپر تک اس کو نہیں کافر اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کہ اگر کوئی اور سبب ہو جیسا کہ اعراض کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے تو الگ بات ہے لیکن صرف اعراض کرنے سے اگر وہ مکمل اعراض کرتا ہے تو اس کو مسلمان ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ایسے بہت سے مسلمان ہم لوگ کے ملک میں ایسے ہیں کیوں نام صرف پتہ نام اس کے مسلمانوں کے نام ہے لیکن اس کی ساری زندگی پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہم لوگ اگر دنیا کے احکامات میں مسلمان کوئی کہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں رہے گا اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہ جو چیز ان کو پیغام دیا جاتا ہے کو سکھائے جاتے ہیں بتایا جاتے ہیں اس سے اراض کرتے ہیں تو مکمل اراض کرنے سے انسان بھی کافر ہوتا ہے اسی نمبر چھ نفاق کرنے سے اور نفاق کے مسئلہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا نفاق کے اقسام اور معنی کیا ہے نفاق یہاں جو مراد ہے یعنی انسان وہ منافق جو مسلمان سب کے سامنے مسلمان بنتا ہے لیکن دل میں کیا ہے دل میں اسلام سے نفرت ہے اور دل میں اسلام سے بغض ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ لوگ تھے تقریباً بیس کے تعداد میں اس سے کم ہے اس سے زیادہ ایسے کچھ لوگ تھے جو لوگ کافر تھے لیکن جب دیکھے کہ مسلمان کی عزت مل رہی ہر سال کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے اور مسلمان تو ظاہری ہو گئے لیکن جب موقع ملتا ہے تو کافروں یہودیوں سے پیچھے سے مل جاتے ہیں اور جب نماز کے ٹائم ہوتا ہے جہاد کے وقت تو آ کے شامل ہو جاتے ہیں تو یہ نفاق یعنی جو اسلام اسلام کو دل میں نہیں رکھتا ہے اور اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے دل میں لیکن ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان ہوں تو یہ بھی یہ کفر ہے بلکہ یہ کافروں کے سب سے بدتر قسم ہے کیونکہ کافر سے انسان تو بچتا ہے لیکن یہ منافق لوگ مسجدوں میں آتے تھے جہاد بھی کرتے تھے مسلمانوں کے ساری رازیں لے کر کافروں کو بتاتے تھے اور یہی آیات یہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہی دلق الدینوں کو پاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں وہی دلک الوید اپنے لیڈروں شیاطین کے پاس جب جاتے ہیں کہتے تو ہم لوگ مذاق کر رہے تھے ہم لوگ ان لوگ کو دھوکہ دے رہے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے ہم مسلمان بن گئے تو یہ لوگ کافر ہیں تو صرف جس کے دل میں اسلام کے خلاف کوئی بغض ہے یا اسلام سے نفرت ہے اگرچہ اس کے نام مسلمان ہو تو پھر وہ کیا ہے مسلمانوں اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور نمبر ساتھ اور آخری یہ ہے شرک کرنے سے یہ بھی کفر جو شرک ہوتا ہے اگرچہ کوئی مسلمان ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کے نام رکھتا ہے لیکن وہ مکمل مشرق بنتا ہے مشرکوں کے کام کرتا ہے شرک کرتا ہے اور اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان نہیں رہ جاتا ہے اسی لیے شرک کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ دیکھیے یہ سات اقسام کفر کے ذکر کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ شرک اس میں سے ایک قسم ہے پہلا قسم یہ ہے کہ تقزیر کرنا اور انکار کرنا نمبر دو تکبر کرنا اور امتناع یعنی انسان اسلام کے احکامات سے تکبر کی وجہ سے نہیں مانتا ہے دل میں قرار کرتا ہے لیکن تکبر کرتا تو وہ بھی کافر ہے اگر کوئی انسان شک و شبہ دل میں شک ہے اسلام کے بارے میں یا اسلام کے احکامات کے بارے میں جو ثابت ہو چکے ہیں تو وہ بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی انسان اسلام پر مذاق اڑاتا ہے یا اسلام کے رموز ہیں جو بڑے بڑے اصل ہیں اللہ قرآن رسول اور صحاب کرام پر مذاق اڑاتے یا گالی دیتے ہیں تو بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نمبر پانچ اگر کوئی مکمل اسلام سے اراض کرتا ہے تو بھی یہ کفر کی قسم ہے نمبر 6 یہ ہے کہ اگر انسان نفاق کرتا ہے یعنی ظاہر کرتا کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں اسلام سے بوز اور نفرت ہے تو وہ بھی کافر ہے اور نمبر ساتھ اور آخری اگر کوئی شرک کرتا ہے اور یہ شرک اکبر کرتا ہے اور شرک سے مشرک میں ملوث ہوتا توبہ نہیں کرتا ہے اور اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے تو انسان یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ کفر کے ساتھ اقہم اہم اقسام یہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ اقسام ہیں لیکن یہ اہم اقسام ہے اس لیے یہ ساتوں سے بچنا چاہیے نئے انسان تقسیب کرے اگر اللہ کے حکم کچھ بھی آ جائے کوئی بھی آپ کو بتا دے تو فوراً انسان کو تحقوق کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اس پر ایمان لانا چاہیے لیکن آج کل لوگ اس طرح ہوتے ہیں مسلمانوں میں تجربہ کیا گیا ہے کہ ایک انسان کو اسلام کے مسئلہ کوئی سکھاتا بتاتا ہے تو یہ سمجھتا کی کہ نئی بات یہ بتا رہا ہے تو پہلے کیا کوشش کرتا کہ اس کو جھٹلانا کوشش کرتا ہے کیا تم غلط بتا رہے ہو پھر اگر انسان پھر بتاتا تو مذاق بھی اڑانا لگتا ہے عشق لگتا اس طرح انسان دھیرے دھیرے ایسے عمال کرنے لگتا ہے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے اسی لیے انساء علماء کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اگر آپ کو کتاب و سنت کی کوئی بھی بات کہے تحقیق کے ساتھ دلیل کے ساتھ بتائے تو اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو عام مذاہب پڑانے سے پہلے جب سے پہلے انکار کرنے سے پہلے آپ وہ باتیں غور سے سن لو اور اس کے بارے میں تحقیق کر لو کہ صحیح بات ہے کہ کی نہیں کیونکہ جل بازی میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور عموماً انسان ہر نئی بات کے دشمن بنتا ہے کوئی بھی نئی بات انسان بتاتا ہے اس تو انسان فوراً شروع میں قبول نہیں کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے یہ بھی بتا رہا وہ بھی بتا رہا سب بتا رہے تو دھیرے دھیرے اس کے دل میں یہ چیزیں آتی ہے تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے کفر کے مسئلہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے یہ آسانے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ایک ہی کلمات کہنے سے وہ کفر میں آج آسان سکتا ہے یعنی کبھی کبھی ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس پر وہ دھیان نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جہنم کے ادنا حصے میں جا کے گر پڑتا ہے یعنی اس کے حصہ بن جاتا ہے اور وہ جہنم کی مسلح بنتا ہے کفر کے دائرہ بہت ہی وسیع ہے انسان کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے یہ کفر کے یہ کفر اکبر کے اقسام یہ کفر اکبر کے اقسام اگر کوئی انسان یہ ساتوں پر یا اس, اس کے اندر یہ ساتیں ہیں ساتوں ہیں یا اس میں سے ایک بھی ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن عموماً آج کل جو کافر لوگ موجود ہیں وہ لوگ یہ ساتوں لوگ کے اندر پائے جاتے ہیں اب دیکھو کہ یہ کافر آیات کو تقزی بھی کر رہا ہے یہ اس میں شک س بھی ڈال رہا ہے اراض بھی کرتا ہے اسی طرح شرک بھی کرتا ہے مذاق بھی اڑاتا ہے تو سارے اسباب کی وجہ سے وہ کافر ہو سکتا ہے ورنہ اس کے لیے ایک ہی سبب کافی کہ وہ اسے کافر کے حکم دیا جائے لیکن کس کو کافر اگر کوئی مسلمان ہو اور یہ چیزوں پر پڑ گئے تو فوراً ہم لوگ اس کو کافر نہیں کر سکتے یہاں جو اسباب عام جو کافر ہے اس کے لیے لیکن جو مسلمان ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھتا ہے نماز مسلمان ہے اور یہ ساتھوں پر اگر وہ پڑ جائے تو فوراً اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جیسا کہ ہوتا ہے دیکھتے کبھی انسان مذاق میں ہسی مذاق میں کبھی کچھ باتیں آ جاتی اسلام کے بارے میں تو مزاق کر لیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے جیسا کہ ابھی کوئی بتانے لگا کل کہ ایک آدمی ویڈیو بنائے ابھی تو مذاق ہے ویڈیو جیسا کہ دبئی دبئی مول یا کہیں بھی لوگ جیسا کہ مول میں چر رہے چر رہے ہیں اور یہ اوپر سے لبئی کے اللہ کے آواز رکھ کے لوگ کو ویڈیو شیئر کرنے لگے سب کے پاس بھیجنے لگے تو یہ حد پر مذاق ہے کہ نہیں ایک کو لوگ مذاق ایسی جگہ پہ ہے بازار میں ہے اور بازار جیسا کہ آپ لوگ کو پتا اللہ کے نزدیک سب سے پورا جگہ سب سے خراب جگہ ہے اور مسجد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے اب ایک انسان مذاق اڑاتا ہے ایسی جگہ کے اور ایسے حج کی مثال اس کو دیتا ہے یا حج کے آواز اس میں سیٹ کر کے لوگ کو دکھاتا ہے تو یہ کفر ہے کہ نہیں یہ حقیقت فعل کفر ہے لیکن وہ بندے کو نہیں کہیں گے تم کافر ہو گئے ہو سکتا وہ جاہل ہے ہو سکتا ہے وہ جانتے نہیں تھے یا کوئی اور اسباب ہے اس لیے حجت قائم کرنا پڑے گا اس پر اس کو سمجھانا پڑے گا توبہ کرنا پڑو، کروانا ہے کتنا دن تک توبہ کرواتے ہیں اس کے بعد اس پر اس کو سمجھاتے ہیں اگر توبہ کرتا ہے تو معاف ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو کافر قرار دیں گے تکفیر کب انسان کو مرتد کہیں گے کب کافر یہ انشاءاللہ اگلے درس میں نہیں دو ہفتہ بعد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ کافر کسی مسلمان کو مرتد کب کہہ سکتے ہیں اور رد ردت کے اسباب کیا ہے ردت کہ اسباب انسان مرتد ہوتا ہے اور کس طرح علماء انسان کو مرتد قرار دیتے ہیں کس طرح ثابت کرتے ہیں آج کل جیسا کہ مسلمانوں کے مرتد کر کے اس کو جبا کر دیتے ہیں گولی چلا دیتے کہ مرتد ہو گئے چھوٹی باتوں پر حالانکہ اس پر حجت قائم ابھی تک نہیں کیے تو اس طرح کہنا غلط ہے تو اس لیے یہ ان اگلے ہفتہ نفاق کے بارے میں بات ہوگی ان دو ہفتہ بعد یہ تکفیر یعنی کسی کو کافر کہنا اس کے کیا جرم ہے تکفیر ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مسلمان کو کافر کہہ سکتے کہ نہیں اور ردت مرتب کا انسان ہوتا ہے ردت کے اسباب اور کون ردت کے فیصلہ کرتا ہے یہ انشاءاللہ دو ہفتہ بعد یہ تقریباً کفر اعتبار کے بارے میں بات ہوگی اب آئیے دیکھتے کفر اصغر کفر اصغر کے مطلب کیا ہے کفر اصغر کچھ ایسے گناہ کچھ ایسے کباڑ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کفر ہی رکھا ہے یعنی کچھ ایسے اعمال خبائر کبیرہ گناہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کہی ہے یہ اس کو کفرِ اثر کہا جاتا ہے یعنی اگر انسان یہ اعمال کرتا ہے تو مکمل اسلام سے نہیں خارج ہوتا ہے بلکہ وہ مسلمان ہی رہے گا لیکن وہ یعنی اس کے اندر یہ کمی یہ ہے کہ اس نے بڑا کبیرہ گناہ کر لی ہے اور کافروں کے امال کیے جس سے بعض آنا چاہیے اور نہ بار بار کرنے سے انسان کفر اکبر میں پہنچ سکتا ہے آئیے دیکھ کے کچھ ایسے امال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسوس اصلم نے کفر کی ہے کہی ہیں اور کرار بھی کی کفر ہے لیکن وہ کفر اکبر نہیں ہے کہ اگر کوئی کر لیتا تو کہیں تم کافر ہو بلکہ کہیں گے کہ تمہارے اندر کافروں کی ایک موجود ہے اس لیے تم توبہ کر اور اگر توبہ نے کرو گے اور بار بار وہ کرتے رہو گے یہاں تک کہ آپ کو اکبر میں پہنچ جاؤ گے جس طرح پچھلے درس میں شرک کے اکبر اور اثر بیان کیا گیا ہے بتا گیا کے اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن شرک اثر جیسا کہ اگر انسان شرک اثر کرتا ہے جیسا کہ یہ انسان یہ تعویز پہن لی ہے یا انسان جیسا کہ غیر اللہ پر قسم کھائی ہے تو کہیں گے یہ ایک شرک بڑا شرک میں نہیں پڑا لیکن یہ شرک کے میں پڑ گئے اس لیے فوراً توبہ کرنا چاہیے ورنہ انسان دھیرے دھیرے شرک کے اکبر تک پہنچ جائے گا آئیے دیکھتے کہ کفر اصور کے مطلب یہی بتایا گیا کہ وہ گنا ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کفر رکھی ہے کہ یہ کفر کے اعمال ہے لیکن بندہ اگر یہ اعمال کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے گنہگار تو رہے گا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن وہ کافر بڑا کافر کو اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں آئیے چند مثالیں دی جائے دیا دی جائے گا سب سے پہلے مثال قتل کرنا قتل اسلام میں قتل کرنے کے بہت بہت ہی اللہ صلی بہت ہی سزا رکھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے اور آج کل تو عام ہے اگر کوئی کسی پر ناراض ہو گئے زمین پر اختلاف ہے کچھ اور مسائل پہ ہے سب سے آسانی ہے کہ دو تین گنڈے تیار کر لے پیسہ دے کے قتل کروا اور اس کی لاش بھی غائب کر دیتے ہیں پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا انسان بس سکون رہتا کہ وہ آدمی سے چھٹی مل گئے نہیں قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم گناہ ہے اسلام میں سب سے بڑا جرم شرک کے اور کفر کے بعد کیا ہے قتل ہے اسی لیے اللہ کے رسوس آسن فرماتے ہیں کہ انسان جب قتل نہیں کرتا ہے تو اپنے دین میں اس کے لیے اللہ گنجائش اور کشادگی رکھتے ہیں یعنی معاف کرنے کے اللہ بہت ہی کشادگی رکھتے ہیں کبھی کتنا بھی جرم کرے کوئی بھی غلط کام کرے اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن جب وہ گھون بہاتا اور قتل کرتا ہے تو اس کے لیے معاف اور وہ یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو ہر حال میں پکڑے گا اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان شاء اللہ یہ آئے گا قیامت مسائل پہ کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کے جو قاتل ہوتا ہے دنیا میں تو قاتل قتل مقتول کے سر اڑا دیتا ہے کاما دن الٹا معاملہ ہوگا مقتول قاتل کے سر لے کر آئے گا اللہ کے سامنے اور اس کو اس کی خونے بہے گی اور کہے گا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کی قتل کرنا یہ اللہ کے حق پر تجاوز کرنا انسان جب قتل کرتا ہے تو سمجھو اللہ کے حق پر تجاوز کرتا ہے کیونکہ زندگی دینا اور کسی کو مارنا یہ اللہ کا حق ہے کسی انسان اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہے انسان نہ کہے کہ میں اپنے نفس کے جان مالک ہوں چلو میں اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہوں کہیں گے نہیں یہ آپ آپ کے ملکیت بھی نہیں اللہ کے ہاتھ میں اسی لیے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو بڑا جرم یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہ قتل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کو کفر کہی ہے اور یہاں سے مراد کفر اثر ہے کفر اکبر نہیں ہے قرآن کی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا پرماتا حدیث میں آتا ہے شباب میں کتالفر یہ اللہ کے رسول نے بتایا قرآن میں نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے مسلمان کو گالی دینا ہے کسی مسلمان کو تحمت لگانا گالی تو یعنی ایک گنا ہے اور کیا ہے وہ کتالو کفر اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یعنی قتل کے یہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے اور اس کفر کے مطلب اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تم کافر ہو گے نہیں دوسرے حدیث اللہ کے رسول فرماتے کفارت بری باد تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن گردنے مارنے لگو اور آج کے لیے مسلمانوں میں ایک دوسرے کی گردن مار رہے ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں یہ دونوں حدیث بخاری مسلم ہیں تو یہ حدیث میں اللہ کے رسول قتل کو کفر کیوں کہی اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ کفر اصغر ہے کیا دلیل ہے قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن قاتل کے بارے میں اللہ جب قاتل کو حکم دیے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو ہم لوگ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں کہ اس کے قتل کرنے کے بدلے میں گھر والے اگر قاتل پر معاف کرنے سے تم دیت دے کر معاف تم کر دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے تو اللہ پرماتے اس لیے اللہ نے کہا پمن روفی اللہ ہی اگر کوئی انسان ہاں جس, جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو بھائی کی استعمال کی ہے یعنی قاتل مقتول کے گھر والے بھائی استعمال کی تو دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان باقی کہ نہیں تو اسی لیے اس کو اس کے اندر ایمان باقی ہے مکمل وہ کافر نہیں ہوتا ہے قاتل لیکن پھر بھی وہ کفر کے اعمال کرتا ہے دوسرے آدمی اللہ پرمت نقط اگر مومنوں میں دو گروہ آپس میں قطار کرتے لڑائی کرتے قتل ایک دوسرے پر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ جو بغاوت کرتی ہے اس کے خلاف تم لوگ لڑو تو اللہ نہیں کہا کہ کتال کرنے والے کافر ہیں تو اسی لیے کتاب کرنے والے اللہ کے رسول نے کافر قرار دی ہے یہاں سے مراد کفر اثر ہے کہ انسان اگر بار بار کرتا تو کفر تک پہنچ سکتا کبھی بھی اس لیے اس سے باز آنا چاہیے اسی طرح دوسری مثال جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کفر اثر کہی ہے کفر کہی ہے جیسا کہ انسان اگر ناشکری کرتا ہے نعمت کی نا دیکھیے اللہ سن و تعالیٰ کے کہ احسان کہنوں پر بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن اگر انسان کسی نعمت پر شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ کفر کے کام کر رہا ہے لیکن نہیں کہیں گے تم کافر ہو تم نے شکر نہیں گزر اللہ کی شکریہ ادا نہیں کی ہے کہیں گے تم نے کفر کے کام کی ہیں تو ناشکری کرنا یہ کفر کے کام ہے کیا دلیل ہے قرآن کا ہے اللہ پرمت وبارب کانت عام کل بھی اللہ تعالیٰ اس بسی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اطمینان سے تھی اس کے روزی اس کے پاس با پراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ کس کو پائے اور جہنم میں زیادہ کون لوگ ہیں عورتیں اللہ کا رسول سرسا فرماتے کہ مجھے جنت دکھائی گئی ہے اور سب سے زیادہ میں نے غریبوں کو دیکھا اور جہنم کو دکھایا گیا ہے تو سب سے زیادہ عورتیں تھیں تو اس کے سبب اللہ کے رسول نے بتائے اس میں سے ایک سبب یہ بتائے یقر العشیر یعنی اور اور اللہ کا رسول آگے فرماتے ہیں کہ شوہر کہ اگر تو اس کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے گئے اور ایک بار اگر تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی یا کمی کر دی ہے تو یہ کہے گی کہ زندگی بھر تو میرے ساتھ احسان نہیں کی ہے تو یہ نا شکری کرنا اللہ کا رسول یہ سبب بتائے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے تو جہنم میں رہ کر پھر جنت میں جائیں گی تو اللہ کا رسول یہ نا شکری کرنا اس کو بھی کفر کہی اور قرآن میں بھی استعمال کی لیکن یہاں سے مراد کفر اثر ہے یعنی اگر ہم لوگ کسی مسلمان کو دیکھے مالدار ہے اس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ نماز یعنی اللہ سہدر کے معاہدے شر کرنے والے نہیں لیکن یہ نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے تم کافر ہو کہیں گے تم نے ایسے عمل کی ہے جو کافروں کے عمل ہے یعنی ایسے عمل کفر اثر تم نے کی ہے کفر اکبر اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کی اگر اور اس کے ساتھ اعراض کرتا, کرتا ہے کرتا ہے جھٹلاتا ہے شک کرتا ہے تو الگ بات لیکن اگر وہ مومن ہے تو نہیں کہیں گے کافر لیکن کفر اثر یہ ہے کہ ناف شکری کرنا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر غیر اللہ پر کوئی قسم کھاتا ہے پچھلے درس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من خلا فبی غیر اللہ فقط فقت او اشرق کہ جس نے اللہ سبحان ہوتا کے یعنی اللہ سبحاد کے سوا پر قسم کھائی ہے یعنی باپ پر قسم مالدین پر قسم کعبے کی قسم اس گھر کی قسم بیٹی کی قسم جس طرح لوگ کھاتے ہیں تو ایک رواج نے اللہ کے رسول نے بتائی کہ اس نے شرک کی ہے اور بتایا گیا شیر کا اثر اور دوسرے حدیث میں آتا ہے اور یہ دوسری رواج میں کہ اس نے کفر کی ہے تو اگر غیرو غیر اللہ پر کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ کفر کے کام کی لیکن وہ کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ کہیں گے تم نے کفر اصغر کی ہے اللہ کی یہ پچھلے درس میں بتا گئی اللہ کی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس پر میں قسم کھاتا ہوں وہ میری حادہ پوری کرتا ہے اور اس پر قسم کھانے سے میری بات پکی رہے گی تو کفر کے کفرے اکبر میں آ جیسا کہ آپ بہت سے دوکی دیکھو گے بہت سے لوگ فونا بابا کے قسم کھاتے ہیں کیوں تاکہ سامنے والے میری بات پر یقین رکھے اور یہ سمجھ آگے والا بھی سمجھتا کہ ہاں اگر اس طرح قسم کھائے تو کی بات پکی ہے تو اس شرک اکبر میں آگے لیکن اگر انسان بیوقوفی میں کسی اور چیز پر قسم کھاتا ہے تو کہیں گے کوئی اور عقیدہ نہیں کہ یہ بڑا ہے عظیم ہے یہ میری بات پوری کرے گا تو پھر انسان کفر اصغر میں پڑ گئے اس لیے اس سے توبہ کرنا چاہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو اللہ پر قسم کھائے ورنہ خاموش رہے اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنحل حلف بغیر اللہ فقط کفر پارا اور اوشرق کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائیں اس نے کفر کیا یا کیا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور عمل بتائے کہ کفر اثر میں ہے ایک انیاحا اور دوسرا اطالوف ال اسباب نیاہ کے مطلب نوحہ کرنا نوحہ اگر کسی مصیبت آتی ہے کسی کا میت ہو گئے کوئی مصیبت آ گئی اور خاص کر عورتیں اسم کیا کرتی ہیں چلاتی ہیں روتی ہیں بال اپنے نوچتی ہیں گریبان بھی نوچنے لگتی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بکنے لگتی ہیں اور تیز سے چیخ چیخ روتی ہیں یہ کرنا حرام ہے دیکھیے اگر کوئی میت ہو جائے تو اس کے لیے رونا جائز ہے انسان رو سکتا ہے لیکن حتی امکان کنٹرول کرنا چاہیے نہیں سے انسان الٹی سیدھی بکیر ہاں آنکھ سے اگر آنسو بہے یا انسان پریشان رہے یا استقبال تو اچھی بات ہے انسان رو سکتا ہے اللہ کے رسول اپنے بیٹے اور کئی صحابے پر اللہ کے رسول سا روئے اور رلائے اللہ کے رسول کو بھی آتی تھی بلکہ صحابے کرام تعجب کی اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل میں رحمت رکھی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول روتے تھے اگر لیکن وہ رونا یہاں مراد نہیں کی جیسا کہ گاؤں میں کرتے ہیں عورتیں جمع ہوتی ہیں کرایے پہ بلکہ ان لوگوں کو لایا جاتا ہے چلاتی ہیں روتی ہیں، بال بھی اڑاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اور جیسا کہ لوگ جمع ہوتے چاہے مرد لوگ بھی کرتے ہیں تو اس طرح اس کو نوحا کہتے ہیں نوحہ کرنا اسلام میں یہ کبیرا گنا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو بھی اس کو گناہ ملتا ہے یعنی اگر گھر والے اس کے لیے نوحہ کرتے ہیں تو میت کو بھی گناہ ملتا ہے لیکن علماء انما کہتی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اجازت دے کے مرا ہے یعنی اگر اجازت دیتا کہ کرو تو گنہگار وہ بھی ہے لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتا پہلے بتا کے کہ وہ میری موت سے تم لوگ کو یہ ایک نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ کرتے تو گنہگار نہیں لیکن اگر وہ راضی ہو کے مرتا ہے تو لوگ بھی گنہگار ہیں تو نوحا کرنا بھی اللہ کے رسول نے کفر کے کام بتائی اور دوسری بات جو بتائی ہیں افعالو فی الانصاب نصب میں کسی کا حسب و نصب میں تعنا لگانا اور بہت سے لوگ ہیں کہ انسان جیسا کہ جیسا کہ انسان کے نسب کچھ ہوتا تو اس کو کہتے نہیں تم فلا خاندان کیوں الٹا سیدھا کہ صرف توہین کرنے کے لئے یا کہتے ہیں تم فلا تمہارے باپ یہ نہیں ہے تمہارے باپ کوئی اور ہے یہ یعنی انسان کسی عنی تہمت اس طرح لگانا لوگوں کے نسب لوگ نصب میں تان کرنا یہ بھی کفر کے اعمال ہے اسلام میں نہیں اسلام میں کے نزدیک کہ مسلمان سب برابر ہیں چاہے انسان مالدار ہو یا غریب ہو چاہے انسان اچھے خاندان کے ہو یا کم خاندان کے ہو اللہ کے نزدیک کیا ہے ان اکرم اکم اللہ اخواقم کہ اللہ کے نزدیک سب سے عباعزت وہ لوگ ہیں جو زیادہ تقوی کرنے والے ہیں لیکن اگر کوئی تانا لگاتا تو وہ بھی کفر کے کام ہے کیا دلیل ہے ابو رضی اللہ تعالی کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے کام ہے جو لوگوں میں منتشر ہے موجود ہے اور یہ کفر کے کام ہے کیا ہے افطان فن نصب نصب میں کسی کا حسب و نسب میں تانا لگانا اور یہ الٹی سیدھے اس میں یعنی کرنا اضافہ کرنا کسی کو کسی کے نصب کسی اور کی طرف لگانا اور کسی کے تہمت لگانا اس طرح یعنی نصب میں اگر کوئی کرتا ہے تو نیاحت و اور کسی میت پر نوحہ لگانا یہ اللہ کے مسلم کی روایت ہے تو یہ بھی کفر کے امان ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو کہیں گے تمہارا یہ عمل بہت ہی کبیرہ ہے کہ کفر سے قریب تم پہنچ گئے اس لیے توبہ کر لو ورنہ اگر بار بار اس طرح کرو گے تو کفر تک تم پہنچ سکتے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس سے بچائے نمبر 5 اور آخری یہ ہے اکثر جمہور علماء کے نزدیک نماز کو چھوڑنا دیکھیے نماز کے مسئلہ علماء میں اختلاف ہو کہ نماز کو جو چھوڑتا ہے تو کیا وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں علماء میں اتفاق ہے کہ نماز کو جو انکار کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے مذاق اڑاتا کافر ہے سب مسلمان میں اتفاق ہے لیکن اختلاف ہوا کہ اگر کوئی اقرار کرتا کہ نماز پڑھنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھتا کبھی تو کیا وہ کافر ہے کہ نہیں جمہور علما کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے ماں مالک اور وہ حنیفہ کے نزدیک کافر نہیں مسلمان ہیں لیکن وہ فاسق ہے فاجر ہے اور اس کو سزا دینی چاہیے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں وہ کافر ہے جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کے پاس کئی ایک حدیث ہے کئی ایک دلیل ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ, بیننا و بینہم کہ ہم لوگ اور کافروں کے درمیان جو عہد و پیمان اور جو فاصلہ ہے وہ نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر تک پہنچ گئے اور دوسری بات ہے کہ جو اس نے نماز چھوڑ دی تو کافر ہو گیا اور اور روایات ہیں جیسا کہ عبداللہ بن شقیق کے جو صحابی ہے کہتے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی کام چھوڑنے سے کفر اس کو نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز نماز چھوڑنے سے ہم لوگ اس کو کافر کرنے چھوڑنے والے کو ہم لوگ کافر ہی سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ اور دلیلیں ہیں اور جمہور علماء اکثر علماء کے نزدیک نہیں نماز کو مکمل چھوڑنے والا شخص کافر نہیں ہوتا ہے تو جب پوچھا جاتا تو حدیث اس کو کیا کریں گے جسم اللہ کے رسول کہتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے کہیں گے یہاں سے مراد کفر اصغر ہے یہ چھوٹا کفر ہے اگر انسان نماز نہیں پڑھتا بار بار اور آخری اس کے حال یہ ہوگا کہ وہ کافر ہی ہو جائے گا کبھی بھی اور یہ ہو سکتا اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو برکل نماز نہیں پڑھتا ہے کبھی بھی اللہ کے لیے جھکتا نہیں آخری میں اس کے حال ہوتا ہے کہ مذاق پر نماز پر مذاق بھی اڑانے لگتا ہے تو کفر اکبر پر پڑ گئے اور نماز کو انکار کار کرنے لگتا ہے تو یہ کیونکہ جب عادت بن جاتی چھوڑنے کی تو انسان کفر اکبر تک پہنچنا ہی ہے اگر اس طرح تو اس لیے علماء میں اختلاف ہوا لیکن پھر بھی یہ مناسب قول ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر کبھی اللہ کے لیے نہیں جھکتا تو صحیح ہے دلیلوں سے کفر, کفر اکبر مکمل اسلام سے خارج ہوتا تھا لیکن جو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے ایک دن پڑھ لی ہے جمعہ کے دن پڑھ لی ہے ہر جمعہ کے صرف پڑھتا ہے رمضان آتا پڑھ لی ہے پڑھ لیے کبھی ہفتے میں کبھی پڑھ لی ہے تو یہ آدمی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ فاسق فاجر اور اس کو سزا دینی چاہیے نماز کو چھوڑنے والے شخص کیونکہ نماز کے مسئلہ آ اس کی سزا کیا ہے دیکھیے چار آئمہ کے نزدیک کیا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا شخص اس کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ مرتد ہو تو قتل اس کے سزا کیا بتائے قتل امام شاف مالک کیا کہتے ہیں امام شافی اور مالک کہتے ہیں نماز مکمل چھوڑنے والے شخص کو قتل کرنا ہے لیکن وہ کافر نہیں اس کو سزا کے طور پر قتل کرنا چاہیے یعنی کافر امام کہتے کافر ہونے کی وجہ سے قتل کرنا ہے اور مالک کہتے کہ کافر نہیں ہوا لیکن سزا کے طور پر قتل کرنا ہے جس طرح شادی شدہ زینا جو بدکاری کرتا شادی شدہ وہ کافر نہیں ہوتا لیکن قتل تو کرنا ہے تو یہ بھی ڈاکو کو بھی قتل کرنا ہے یہ بھی یا جادو کو بھی اور یہ بھی مسلمان تو رہے گے لیکن قتل کرنا رہے گا امام شاپی مالک کے نزدیک امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں سب سے آسانی کی کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا شخص ہوتا ہے وہ زندگی بھر اس کو جیل میں رکھنا چاہیے یعنی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ جیل میں رکھو جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا تب تک اس کو نہیں نکالنا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حنیفہ کے پتوا چلایا جائے تو کتنا لوگ جیل میں رہیں گے باہر کتنے لوگ رہیں گے کم لوگ اور اکثر لوگ تو اسی میں رہیں گے تو اس لیے جب وہ کتنا نماز کے بارے میں سختی کرتے تھے تو نماز اتنا ہی خطرناک نماز کو چھوڑنا قتل کرنے سے بھی بدتر ہے زینا کرنے سے بھی بدتر ہے کیونکہ قاتل اور زانی کوئی نہیں کہتے کوئی کافر ہے لیکن یہ نماز کو چھوڑنے والے شخص بہت سے علما حنیفہ کے ساتھ اور علما ہے جو کافر کہتے ہیں تو اس لیے کچھ علماء کے نزدیک کی نماز کو چھوڑنے والا شخص اور نماز کو چھوڑنا کفر ہے اگر انسان کبھی چھوڑتا تو کفر اثر ہے اور اگر مکمل چھوڑ دیتا ہے تو یہ کفر اکبر میں پڑ جاتا ہے تو یہ کفر اثر اور کفر اکبر میں بہت سے فرق ہے کفر آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے قفر اکبر جو پہلے بتایا گئے کہ تقزیب اعراض کرنا شک کرنا جھٹلانا لانا اڑانا یہ انسان مکمل اسلام سے خارج ہوتا تھا اور کو قفر اثغر کے مرتکب وہ مکمل اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا مسلمان تو رہتا ہے لیکن گنہگار رہتا ہے اس کو سزا دینی چاہیے اور یہ بھی فرق ہے کہ کفر یہ کفر اکبر کرنے سے انسان کے سارے عمل باطل ہوتا ہے اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو فائدہ نہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے لیکن جھٹلاتا ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں اور بہت سے مسلمان زکات تو دیں گے لیکن مذمت کر کے الٹا سیدھا بکنے کے ساتھ دیتے ہیں یا زبردستی سے لیا جاتا ہے تو زکات تو دے دیا لیکن عمل قبول نہیں ہوا کیونکہ وہ کفر اکبر کے مرتکب ہیں اور کفر اصغر کے مرتکب وہ اس کے عمل مقبول ہوتا ہے سوائے وہ عمل جو غلط کیے وہ تو گنہگار اس میں ہے لیکن نماز روزہ اگر پڑھتا کفر اثر والا تو اس کے عمل قبول مقبول ہے اسی طرح کفر اکبر کے جو کرنے والا اس کے مال اور خون حلال ہو جاتا ہے ہر ایک کے لئے نہیں حاکم وقت جو موجود ہوتا ہے اگر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی مرتد ہو گئے اور ساری دلائل ثابت ہو چکی ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو حاکم کے لیے قتل کرنا اس کے لیے جائزے نہ کہ کوئی بھی آکے کسی کو دیکھ لے کو گالی دے رہا چلو سر اڑا دو کہیں گے نہیں یہ اشارہ دو درس بات تفصیل کے ساتھ آئے گا حد کون نافذ کرتا ہے کس طرح کرنا چاہیے کس طرح ثابت کرتے ہیں ثابت کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ الٹا سیدھا اسلام کو کہتے ہیں لیکن جب حکومت کے سامنے آتے ہیں یا حاکم کے سامنے آتے تو پوری باتیں انکار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کی میں مسلمان ہوں تو پھر اس پر حد نہیں نافذ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ کیا کام ہے وہ ان آئے گا تو اس لیے جو کفر اکبر کے مرتکب ہے اگر ثابت ہوگئے تو اس کو قتل اور اس کے جان مال سب محفوظ نہیں رہتے ہیں اور کفر اثر کے مرتکب وہ اس کے مال اور اس کے ساری چیز محفوظ ہے کفر اکبر کرنے والا شخص اگر مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوتا ہے اللہ صبح تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جہنت حرام کر دی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہیں گے جیسے کہ قرآن میں بہت بھری آیات ہے بہت زیادہ آیات جسمان اللہ کافروں کے بتائے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جو کفر اثر کے مرتکب ہیں وہ اگر جہنم میں جائیں گے سزا اٹھائیں گے اور عذاب کاٹیں گے لیکن آخری میں ضرور جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ لوگ موحد ہے اور یہ جو غلطی کی کبیرہ گنا ہے کفر اثہ ہے اور اس کے لیے توبہ کرنے کے بعد اللہ ان کو جنت میں لے جائیں گے کفر اکبر کے مرتکب اگر اس پر فیصلہ ہوں گے کہ کافر ہے تو اگر وہ مرتا ہے تو ان کے اولاد اس کے وارث نہیں بنیں گے نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا اور کفر اصغر کے مرتکب بلکہ وہ کی وراثت ہوتی ہے اور عام مسلمانوں کی طرح رہتا ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے لیکن ہم لوگ کو یہ ہمیشہ دونوں سے بچنا چاہیے کبھی کبھی انسان کچھ عمل کرتا دیا کفر اخبار ہے کہ تو چلو اللہ معاف کریں گے کہیں نہیں کسان بار بار کرنے سے کسان کو پھر اکبر تک پہنچ سکتا ہے یہ کفر کے معنی ہے اور کفر کے اسباب اور اقسام یہ پورے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں یہ بات آ ہے ان اگلے درس میں نفاق کے بارے میں بات کریں گے منافق اور منافق نفاق کس کو کہتے ہیں نفاق کے اقسام کیا ہے اور نفاق کے کی نشانات کیا ہے اور منافق کے ساتھ کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ساری باتیں اگلے درس میں بیان کیا جائے اللہ سے جو اللہ اللہ ہمیشہ ہم لوگ کے دل میں ایمان مضبوط رکھے اور مو جب بھی آئے تو اسلام اور ایمان کے حالت میں موت آئے صلی اللہ علیہ محمد وسلم اجمعین